وائس اوکے جی ہماری اوپر پر ٹھیک ہے یہی ایک چیز تھی کیا مشرک یعنی جو اللہ تعالی پر ایمان لانے والا ہے اور قرآن پاک یعنی جو قرآن پاک کی ہدایت پر قائم ہو کیا یہ آدمی اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو کہ انکار کرنے والا ہو تو یہ چیز بات چل رہی تھی اس کو آپ پہلے دیکھ لیجئے ن کا نا بئی ناطے بھلا بتاؤ کہ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت پر قائم ہو افامن استفام ہے حمزہ استفام ہے ٹھیک ہے افامن کا نا اللہ بیہ ناطے میں ربی جو قائم ہو اللہ بھائی یہ ناطن کس پر ایک روشن ہدایت پر میں میرے رب کی طرف سے ویت لو ہو شاہدم اور اس کا ترجمہ کل جیسے یہ تھا اس کو آپ دوسری طریقے سے کر دیجیے ویت لوہو ہو شاہدم منہ اس کے ساتھ ہو شاہدلم یعنی گواہ اسی میں سے یعنی قرآن پاک خود اپنی حکانیت کا ثبوت ہے ویت لو ہو اور اس کے ساتھ ہو اس کے ساتھ ہو کوئی گواہ اسی میں سے یعنی قرآن پاک خود ایک گواہ ہے اپنی حکانیت کا ثبوت خود ہے قرآن پاک وامن قبل ہی کتاب موسا امام اور اس سے پہلے موسا کی کتاب بھی جو لوگوں کے لیے قابل اتباع اور باعث رحمت تھی ٹھیک ہے وہ بھی اس کے وہ بھی اس کے بارے میں بتا رہی ہو الاون ایسے لوگ اس اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اولا کا ایسے لوگ یؤمنون بھی اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں یعنی کس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو کہ کیا ہے واضح ہے جو واضح ہے اپنی حقانیت کا ثبوت ہے اور اس قرآن پاک کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے وہ بھی کیا ہے وہ بھی بتاتی ہو وہ بھی بتاتی ہو تو اس قرآن کے اوپر ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ومن یقف الحضابی اور ان گروہوں میں سے جو شخص اس کا انکار کرے فن ناروہ تو دوزخ ہی اس کی طے شدہ جگہ ہے معد معرف موعد کا سیگا ہوتا ہے موعد کس کا سیگا ہے زرف کا جگہ جگہ یا وقت کے معنی میں ہوتے ہیں یہاں پہ ہم کیا لیں گے جگہ کے معنی معد یعنی جس جگہ کا اسے وعدہ کیا گیا ٹھیک ہے نا یعنی وعدہ کیا گیا جگہ جو ہے فنار فن تو آگے اس, تو اس کے رہنے کی جگہ ہے فلاں مر یا تین مین فلا تک وی مر یاتی مینو لہٰذا اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو فلا تک و فی مر یتن شک مینو اس قرآن کے بارے میں شک میں نہ پڑو ان الحق ان الحق جان یقین رکھو کہ یہ حق ہے مر ربا جو تمہارے پر کی طرف سے آیا ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے یہ تھی جی سترویں آیت تھی اب آ جائیے جی تیسویں آیت کے اوپر جہاں پہ ہم نے کل چھوڑا تھا جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا تیئس نمبر آیت ٹھیک ہے بات چل رہی تھی دو گروہوں کی بات چل رہی ہے ایک گروہ وہ ہے جو کہ قرآن پاک کا انکار کرنے والا آخرت کا انکار کرنے والا ایسے لوگ کیا ہیں گویا کے وہ بہرے ہیں اندھے ہیں کیونکہ حق بات کو جب سننے کو تیار نہیں حق بات کو دیکھنے کو تیار نہیں تو گویا کے وہ اندھے اور بہرے ہیں تو یہ لوگ ہیں اور ایک دوسرا گروہ ہے جو حق بات کو قبول کرتا ہے جو حق بات کو سنتا ہے دیکھتا ہے تو ان لوگوں کی مثال دیکھنے والوں کی ہے ان لوگوں کی مثال سننے والوں کی ہے تو یہ ایک پوری کی پوری چل رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ جب حق بات آ جایا کرتی ہے تو اس کے سامنے سر نگو ہو جایا کرتے ہیں یعنی سر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا اتباع کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات آ جائے آگے سے چون چرا نہیں کرتے بلکہ اس کو مان لیا کرتے ہیں یہ دیکھیے کہ یہ اسی میں سارا وہ چل رہا ہے بے شک ان یعنی ان الدین بے شک کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ املحات اور انہوں نے مال کیے وہ امل الصوالحات اور انہوں نے نیکا عمال کیے ایمان کے ساتھ نیک امال بھی دونوں چیزیں ساتھ سے چل رہی ہیں تو جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ اخبت العرب ٹھیک ہے اخبت اخبتو کا مطلب ہے جھک جانا جھکنے کے مانا ہوا کرتے ہیں اخبت الا رب اور وہ اپنے پروردگار کے آگے مطمئن ہو گئے کر مطمئن ہو گئے اپنے پروردگار کے ہاں الاکا صاب الجنّا الاکا صاب الجنا تو وہ جنت کے بسنے والے ہیں یہ لوگ کون ہیں جنت کے بسنے والے ہیں خالدون وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے پیچھے ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جن کے لیے کیا تھی آگ کا وعدہ کیا گیا تھا ایسے لوگ جو آگے جو ماننے والے نہیں تھے اندھے بہرے بن گئے تھے یہ لوگ ان لوگوں کے لیے کیا تھا یہ لوگ تو آگ کے تھے اور یہ لوگ جو ایمان لائیں گے نیک مال کیے اپنے پروردگار کے آگے جھک کے یہ لوگ کون ہیں جنت والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے پھر اب ان کی مثال کے اللہ تعالی وہ مثال پیش کر رہے ہیں دیکھیے مسل الفریقین کل آ اما اسم ان دونوں ان دو گروہوں کی مثال ایسی ہے کل آ آما کہتے ہیں اندھے کو ٹھیک ہے نا اندھے کو اندھا ٹھیک ہے نا وہ کیا ہوتا ہے اندھا ہوتا ہے والاسم اسم اسم کسے کہتے ہیں اسم کہتے ہیں بہرے کو آپ نے یہ لفظ بڑا سنا ہوگا سم من بک من،, من, من جو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا سم سم جو آتا ہے جمع آتی ہے سم ٹھیک ہے ابکم کی جمع آتی ہے بکم سمجھ رہے ہیں بات کو اسم اسم کسے کہتے ہیں اصم کہتے ہیں بہرے کو اصم کہتے ہیں بحرے کو, ہیں, بحرے کو. اور جو تھا تو اس کی جمع کیا آئے گی سم من جو لب سمجھ شروع میں ہی آتا ہے پہلے پارے کے اندر ہی بک من تو یہ جو ہے سم اس کی جمع ہوا کرتی ہے تو مسال الفریق ان دو گروہوں کی مثال کل عام اسم اندھا ان کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بہرا ہو اندھا اور بہرا ہو اندھے اور بہرے کون ہوئے جو حق کو قبول کرنے والے نہیں دوسرے بھی تو ہیں جو حق کو قبول کرنے والے ہیں ان کی مثال ول بسیر وسمی ول اور دوسرا دیکھتا بھی ہو اور سنتا بھی ہو تو جو حق کو قبول کرنے والا وہ دیکھنے والا وہ سننے والا اب ایک سیدھی بات ایک قبول کرے ایک قبول نہ کرے کیا یہ ایسا ہو سکے یہ جی جو لوگ باتیں کیا کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے سب کچھ ہو جائے گا سب بس ٹھیک ہے جی جو کچھ کرتے جاؤ اللہ بخشنے والے ہیں سارے برابر ہو جائیں گے قیامت کے دن کچھ بھی نہیں جس کو چاہیں گے اللہ ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کچھ بھی نہیں ہے اللہ چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انتہائی گنہ گار آدمی کو اٹھا کے جنت کے اندر ڈال دیں اور ایک نیک سے نیک آدمی کو جہنم کے اندر کسی ڈال دیں اللہ کرنے کو تو قادر ہیں لیکن یہ اللہ کی سنت ایسے نہیں ہے تو جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جو مرضی کرتے پھر وہ اللہ بخشنے والے اللہ وفو یہ وہ بچایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے آگے دیکھیے ذرا اس کو ٹھیک ہے حری استا مثلاً اللہ خود فرما رہے ہیں دیکھنے ہری اس ویان کیا یہ دونوں اپنے حالات میں برابر ہو سکتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے افلاط ازک کیا پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایک عورت جو بے پردہ بازاروں میں پھرتی جائے اور ایک عورت جس کی کسی نے بال بھی نہ دیکھا ہو کیا یہ دونوں برابر ہو گئی ایک عورت تو ناچ گانے میں لگی ہوئی ہو اور ایک عورت اپنی حیا کو چھپانے کے لیے گھر میں بیٹھی ہوئی ہو بھوکی مر رہی ہو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں آدمی جو دین کے اوپر چلتے چلتے مشقتیں اٹھا رہا ہو اور حرام سے بچتا ہو جس کا گھر کے اندر بچہ بھوک سے مر رہا ہو دوائی نہ ہونے کے لیے سے مر رہا ہو لیکن وہ حرام کی طرف نہ جاتا ہو اور ایک آدمی جو حرام کو کھلے طریقے سے کھا رہا ہو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ خود بنانا ہری یہ صرف اس جگہ کے نہیں ہر جگہ کے اوپر لوگوں نے ایک عام وہ بنا لیا گناہ سے روکیں گے اللہ بخشنے والے ہیں جی کوئی نہیں پتہ چل جائے گا قیامت کے دن جائیں گے حری اس وثلاً کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتے افالات ازق اللہ خود دیکھئے الفاظ دیکھیے افالات ازق کیا تم پھر بھی نصیحت عبرت نہیں حاصل نہیں کرتے ہو آگے دیکھیے جی اگلے کا خلاصہ سمجھیے اگلے کا خلاصہ سمجھیے آگے آ رہا ہے حضرت نو علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے حضرت نور علیہ السلام نے اپنی قوم کو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت نور علیہ السلام کا جب جس وقت شروع میں بات کی تھی دیکھیں پانچ بڑی قوموں کا ذکر قرآن پاک کے اندر کیا گیا جن میں سب سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا حضرت نور علیہ السلام کا حضرت نُ علیہ السلام کی قوم شرک کے اندر مبتلا تھی بت بنا لیے تھے وہ آگے آئیں گے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے ٹھیک ہے وہ بت تھے کہ جی فلاں ہے یہ ود ہے یہ سو یا ہے یہ فلاں فلاں بتوں کے رکھے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے حضرت نعل السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بھئی تم شرک کرنا چھوڑ دو اللہ تعالی کی اللہ وحدہ اللہ شریک ہے تم اس کو مانو ان بتوں کے پیچھا چھوڑ دو یہ تمہاری کوئی بات نہیں سن لیکن انہوں نے مانا نہیں ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے سوائے چند لوگوں کے ساری قوم نے ٹکرا دیا سوائے چند لوگوں کے انہوں نے قبول کیا جن میں ان کی اپنی اولاد تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ بعض اور روایتوں میں آتا ہے کچھ اور لوگ بھی تھے تو یہ صرف چند لوگوں نے اسلام کو یعنی حضرت نُ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانا حضرت نول علیہ السلام کی بات کو مانا باقی سب نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ایک کشتی بنائیے ایک کشتی بنائیے اور اس کی تیاری کیجئے تو حضرت نول علیہ السلام وہ کشتی بناتے تھے بنا رہے تھے یہ ان کی قوم گزرتی تھی تو جب قوم گزرا کرتی تھی تو مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ دیکھو جی یہ کس شرح کے اندر کہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا حضرت نول علیہ السلام کس جگہ پر تھے عراق کے اندر تھے عراق کے اندر عراق کے اندر تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ کس جگہ کے اوپر کشتی بنا رہا ہے یہاں پر کس جگہ کشتی چلے گی صحرا میں کوئی کشتی چلا کرتی ہے صحرا میں کہاں سے کشتی چلا کرتی ہے اب یہ قوم ہسے ان کے اوپر اور ان کا مذاق اڑاتی تھی اور پھر یہی دیکھنے میں آیا کہ حضرت علیہ السلام کی جو بات ماننے والے لوگ تھے وہ کون لوگ تھے غریب غرابہ غریب غرابہ لوگ ٹھیک ہے جن کی کوئی وکت اس لوگوں کے اندر نہیں تھی جس طرح کہ ہوتا ہے عام طور پہ غریبوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تو ایسے ہی تو یہ قوم گزار کرتی تھی کہتے تھے آپ کی اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں یہ تو غریب اور لوگ ہیں باد رائے یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کیا ہوتی ہے کہ کوئی رائے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی ہے رائے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں بس وہ لوگ آپ کو کرتے تو یہ ایک جو ہے اس قسم کی باتیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ ایک وہ پورا کا پورا تو یہ قصہ سارا کا سارا چلے گا حضرت علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائیں گے کہ دیکھو میرے پاس اگر واضح دلیلے آ جائیں اپنے رب کی طرف سے ٹھیک ہے پھر بھی کیا تم ایسا کرو گے تم اندھے بن جاؤ گے اس سے تم اندھے بنے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر لازم نہیں کر دیا کرتے چیز کو تمہیں دو راستے دکھا دیا کرتے ہیں راستے بتا دیے جاتے ہیں لیکن تمہیں لازم نہیں کیا جاتا کہ وہی تمہیں ہدایت پر آنا ہی آنا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے مان لو مان لو گے تو اپنا بڑا کرو گے نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے ٹھیک ہے اور پھر وہی انبیاء کی ایک ہو کہ دیکھو ہم تمہیں یہ تبلیغ کر رہے ہیں ہم تم سے اس کا کوئی اجر نہیں چاہتے کوئی مال نہیں چاہتے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو غیر اللہ کو چھوڑ دو ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اس کا ٹھیک ہے اور ہمارا بدلہ کون دے گا وہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں جو کچھ کام کرتے ہیں اس میں سبق کس کو ہے سب کو جو بھی بندہ دین کا کام کر رہا ہو وہ دنیا کی طرف نظر نہ اٹھا کے دیکھے دنیا کی طرف نظر نہ اٹھائے کام کرتا جائے صرف اور صرف توجہ ہو تو کس طرف ہو اللہ کی طرف اور اجر کون دے گا اجر کون دے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیں گے تو جو ادر اور ان بڑے لوگوں کی وجہ سے چھوٹے جو ایمان والے ہوں جو دین والے ہوں ان کو کبھی چھوڑا نہ جائے بڑے لوگوں کی وجہ سے بڑے لوگوں کی وجہ سے کبھی چھوڑا نہ جائے چلو جی یہ بڑے لوگ آگے خیر ہے جی ان کو غریبوں کو تھوڑا سا پیچھے کر دیتے ہیں ہم امیروں کو آگے کر لیتے ہیں یہ بات جو ہے سن لیں ایسا نہ کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ پوری کی پوری یہ پھر پورا حضرت نور السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے رہے پھر فرمائے فرما اس میں آئے گا دیکھیں گے کہیں گے کہ دیکھو میں نے تمہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس وہ خزانے ہیں اللہ کی طرف سے ٹھیک ہے اور نہ میں نے تمہیں یہ کہا کہ میں غیب کو جانتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ایسے لوگ جو بچارے تمہارے نظروں کے اندر غریب ہیں میں ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا میں تو ایسی کوئی بات نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں دلوں کے حال تو اللہ جانتے ہیں یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہو گیا قوم نے نہیں مانی پھر اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ اب قوم نے ماننا نہیں ہے ساڑھے نو, نو سو سال بہت بڑی چیز ہوتی ہے تو حضرت علیہ السلام نے بہت سمجھانے کی کوشش کی نہیں مانے نہیں مانے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوا کہہ دیا گیا اللہ تعالی نے خود فرما دیا کہ دیکھو آپ نے کیا کر چکے آپ نے ان سے بہت بحث کر, کر لی ہے بہت بحث کر لی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ قوم ان کو کہتی تھی کہ آپ کیا کرتے ہو آپ تو بار چکے ہو قوم خود کہتی تھی کہ آپ بہت ہمارے ساتھ جھگڑا کر چکے ہو جب آپ جھگڑا کر چکے ہو تو اب کیا ہے لے آؤ عذاب لے کر آؤ نا ذرا ہمارے اوپر ٹھیک ہے جو ہمیں ڈراتے دھمکاتے ہو نا لے آؤ ذرا ٹھیک ہے پھر حضرت السلام نے یہی کہا کہ دیکھو یہ جو چیز آئے گی یہ کس اللہ کی طرف سے آئے گی جب اللہ تعالی چاہیں گے تب آ اور اصل تو یہی وہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی تم خود حددرمی پر ہو ٹھیک ہے تم نے اپنے آپ کو خود گمراہ کرنے کا ارادہ کیا, ارادہ کیا ہوا ہے تو اب کیسے چلے گا یہ کام ٹھیک ہے تم نے جانا ہے اپنے پروگار کی طرف ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ پوری کی پوری ایک دیکھیے ذرا اس کو پچیسویں آیت پچیسویں آیت ٹھیک ہے ہاں ٹائم چینج ہو گیا تفصیل کا جی آٹھ سے آٹھ تیس تک ہے آپ دیکھیے پچیسویں آئے تیس سے نہیں چل رہا ہوں یہ مجھے بتا دیجیے گا بہت آسان ہے ٹھیک ہے بہت آسان سی وہ ہے کوئی اس میں مشکل ہے ہی نہیں ہے صرف اسے ترجمہ بھی بہت زیادہ آسان ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس لیے میں آرام سے چلتا جاؤں گا اور آپ اس کو ساتھ آتے جائیں اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن دیکھئے ولاقد ارسل نوحان ولاقد ارسل نوہن علاقوں میں اور ہم نے نو کو ان کی قوم کے پاس بھیجا ٹھیک ہے بھیجا ان ارسلنا نوہن علاقوں میں اور ہم نے بھیجا نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف یعنی پیغام دے کر بھیجا تھا کیا پیغام دے کر بھیجا تھا ان لکم نذیر مبین انی لکم نذیر مبین میں تمہیں اس بات سے صاف, صاف آگاہ کرنے والا پیغمبر ہوں انی میں لکم تمہارے لیے نذیر آگاہ کرنے والا مبین واضح میں تمہیں واضح بات بتانے والا ہوں ٹھیک ہے کیا بات بتانے لگا ہوں آگے دیکھیے ٹھیک ہے آگے دیکھیے اللہ تعبدو اللہ تابود ا اللہ تعبدو اللہ. اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اِن اقاف و علیکم عذاب یومن علیم اِن اخاف علیکم یقین جانو مجھے تم پر ایک خوف آتا ہے کس چیز کا خوف آتا ہے عذاب یومن علیم دردناک عذاب کا یعنی مجھے تم پر دردناک عذاب کا اندیشہ ہے خوف سے بات کیا ہے اندیشہ کہ مجھے تمہارے اوپر ایک دردناک عذاب کا اندیشہ ہے اگر تم اس طرح رہے تو ہو سکتا ہے تمہارے اوپر ایک دردناک عذاب آ جائے فقول قَوْمِهِ الملازین کفر ملا ٹھیک ہے نا تو جو سردار تھے ٹھیک ہے تو فقول الَّذِينَ كَفَرُوا تو کہنے لگے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا من قَوْمِهِ ان کی قوم میں سے ان کی قوم میں سے بڑے لوگ تھے نا تکبر انسان کو مارا کرتا ہے کہ ہم بہت بڑی چیز تو کہتے ہیں مین کعم ہی ماں نہ بشرم مسلنا ماں نہ کہ ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی ماں نرا کا ہم تو نہیں دیکھ رہے اللہ مثلنا کہ آپ تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو آپ تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو تو آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہمارے جیسا انسان پیغمبر بن کر آ جائے تو ہم تو یہ ہیں تم بھی ہوا اتنا کہ ایک عام سے انسان ہو ٹھیک ہے وَمَا نَرَاكَ کا اور ہم نہیں دیکھے اتباع کا اتبا کا یعنی پھر اس لیے وَمَا نَرَاكَ کا کا ہو جائے گا نا اس میں گر جائے گا حملہ گر جاتا ہے وَمَا نَرَاكَ تباہ اور یہ کہ اتباع کرتے ہیں آپ کی کون اتباع کرتے ہیں یعنی کوئی اتباع نہیں کرتے آپ کی اللہ سے مگر اللہ ہم اراض لونا الزین ہم اراضی لونا جو ہمیں سے سب سے زیادہ بے حیثیت ہے اراضی لونا جو ہمیں ہم سب سے زیادہ بے حیثیت ہے رائے اور وہ بھی ستی طور پر رائے قائم کر کے یعنی ی رائے ستی طور پر رائے قائم کر کے جو ان لوگوں نے بھی کیا کر لیا بس تھوڑا سا دیکھا کہ ٹھیک ہے آپ پیغمبر ہیں تو آپ کی بات ماننے لگ پڑے زیادہ غور حوض نہیں کیا انہوں نے تو اس چیز کے اوپر لگ کے وما نرال علیہ نمین فضل وما نرالکم علیہ نمین فضل اور ہمیں تم میں کوئی ایسی بات بھی دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے ہم پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہو وما نرا لکم علیہ فضل ہم نہیں دیکھتے کہ میں کوئی فضیلت حاصل ہو مطلب یہ ہے بل نظم نکم بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم سب جھوٹے ہو نوزب باللہ ٹھیک ہے نا بل نظم نکم بین بلکہ ہمارا خیال کیا ہے کہ تم سب جھوٹے ہو ایسی ایسی باتیں جو ہیں کہنے لگ پڑے بھائی تم بھی تو کیا ہو ہمارے جیسے بندے ہو یا قومی اب حضرت نو علیہ السلام کی بات کو کیا تھا یا قومی اے میری قوم یا گری ہوئی ان انشاءاللہ اللہ کے کنر پڑیں گے یا قومی اے میری قوم ار تم کہ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ ارا ایتم. بھلا یہ تو بتاؤ ان کن تو اللہ میں ربی ان كنت تو اللہ بہ ناطم میں ربی کی اگر میں اپنے پرورگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور آئی تم تم یہ بتاؤ ان کن اگر میں ہوں اللہ بئی ناطم میں ربی اپنے پروردیگار کی طرف سے ایک روشن ہدایت پر میں اس پر اگر قائم ہوں رحمتم من اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس ایک رحمت عطا فرمائی ہے اور اس نے مجھے عطا کی ہے ایک رحمت, رحمت اپنے پاس سے ٹھیک ہے تمہارے اوپر کیا ہو چکی ہے تیری وہ بات کہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود دیکھنے کے باوجود تم پھر بھی تمہیں نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے انہ تم لہا تو زبردستی مسلط کر دیں الزام کہتے ہیں کموا کیا ہم تمہیں اس پر لازم کر دیں ون تم لہا کار جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کسی پر لازم نہیں کیا کرتے مانو گے اپنا فائدہ کرو گے نہیں مانو گے اپنا نقصان کر رہے ہو کہ اب پھر ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی بدلہ چاہتے ہو اس کا بھی رات رٹمی اے میری قوم اللہ علیہ مالا ٹھیک ہے اللہ علیہ مالا کہ میں تم تم سے سے اس تبلیغ پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگ رہا ہوں میں تو تم سے مال بھی نہیں مانگتا ہوں اس کے اوپر کہ تم کہو کہ چلو جی چندہ مانگ لیں گے کچھ کر لیں گے مال دے دیں گے لا, ایسی بات ہی نہیں میں تو تم سے کچھ مانگا ہی نہیں ہوں ان اجریا اللہ اللہ میرا اجر اللہ کے سوا کسی اور نے نہیں لیا میرا اجر صرف اللہ کے اوپر ہی ہے بس اللہ ہی نے دینا ہے مجھے جو کچھ بھی دینا ہے وما انا بطارد آمنون اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں انہیں دھتکارنے والا نہیں ہوں بے ترد ترد کہتے ہیں یعنی کہ دھتکارنا دور کرنا میں ایمان لانے والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں دور کرنے والا نہیں ہوں ان نہ ملاکور ان سب کو اپنے رب سے جا ملنا ہے کو منتج ہلون تم ایسے بن گئے ہو جیسے کہ جاہل کون تم تو جہرانہ جا، جا، باتیں کرتے ہو حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو پھر آگے پھر دوبارہ وی اے میری قوم بار بار دیکھیں اس کے اندر کیا پائی جا رہی ہے اپنی قوم کے ساتھ ایک ہمدردی پائی جا رہی ہے اے میری قوم، اے میری قوم، ہمدردی کے ذریعے سے ماننے کے لیے کہ بھئی اس طرح آ جائیں, جائیں. ومی اے میری قوم میں یون سرونی من اللہ میں ین سرونی مین اللہ ان ترقت ہم ان کہ اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں کون مجھے اللہ کی پکر سے بچائے گا میں اللہ کہ اللہ کی پکر سے مجھے کون بچائے گا ان طرف تو ہوں کہ اگر میں ان کو چھوڑ دوں گا افالات ازک کروں پھر بھی دھیان نہیں دو گے افالات ازک کروں کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دو ٹھیک ہے اب پھر وہی بات کیے جا رہے کہ کیا پتا کہ جی یہ ایک چیز وہ ہے کہ جو جاہلانہ یہ چیز ہوا کرتی ہے جاہل کیا سمجھتے ہیں جاہل یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اللہ کے کسی پیغمبر ٹھیک ہے نا یا کسی مقرب بندے کے پاس کیا ہونے چاہیے ہر قسم کے اختیارات ہونے چاہیے پیغمبر کے پاس بھی اور مقرب بندے کے پاس بھی پیروں کے پاس جائیں گے تو کہیں گے پیر صاحب یہ کام کر دیجیے بھائی پیر صاحب کہاں سے کریں پیر صاحب تو خود بندے ہیں وہ کہاں سے کریں گے کرنے والی ذات کون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ جاہلانہ بات ہوتی ہے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی اب تو یہ کام کروا دیجئے جی ہمارا اب تو یہ کام کروا دیجیے آپ بھائی وہ کہاں سے کرائیں گے وہ بھی دعا ہی کریں گے وہ بھی دعا کریں گے ان کے اختیار میں نہیں ہے یہ اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اللہ تعالی کو ہے اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے ٹھیک ہے تو یہ جاہلانہ درد... وہ وہ کرتی ہے یہ دیکھیں یہ اسی قسم کی باتیں اب یہاں پہ کو پڑھتے جائیے خود بخود عقائد کی اصلاح خود بخود ہوتی جائے گی عقائد کی اصلاح خود بخود ہو رہی ہے تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ کے پیغمبر یا مقرب بندے کے پاس ہر قسم کے اختیارات ہو چاہیے غیب کی ساری باتوں کا پتہ ہو ایک, ایک بات کا پتہ ہو ٹھیک ہے اور پھر کیا ہونا چاہیے وہ اس کو انسانوں جیسا نہیں ہونا چاہیے اس کو کچھ اور چیز ہونا چاہیے بندہ ہونا نیک بندہ ہونا تو ہوا میں اڑنا چاہیے اس کو کرامتیں اس کی خوب ہونی چاہیے کوئی چیز ہو کچھ کر دے جدھر چاہے جی ہوا میں اڑے جس کو چاہے زندہ کرے چاہے جس کو چاہے مارے ٹھیک ہے ادھر زبان سے اس کا نکلے نہیں تو پہلے کام مکمل ہو جائے ٹھیک ہے یہ اس قسم کی باتیں تو اب حضرت نور علیہ السلام اس کی تردید کر رہے کہ دیکھو تم لوگ اس قسم کی باتیں سمجھتے کسی نبی یا اللہ کے کسی ولی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کے خزانے لوگوں میں تقسیم کرے یا غیب کی ہر بات بتائے دنیا کے خزانے یہ لوگوں میں بانٹا پھیرے اصل مقصد کیا ہوتا ہے اخلاق کی اصلاح اعمال کی اصلاح یہی اللہ والوں کا بھی یہی کام ہے وہ عقائد کی اصلاح کرتے ہیں اعمال کی اصلاح کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کیا ہوتے ہیں ان کی زندگی تو شریعت کے مطابق ہوا کرتی ہے کسی بزرگ میں دیکھنا ہو تو کرامتیں نہ دیکھیے کچھ نہ دیکھیے یہ دیکھیے شریعت کی پابندی کتنی ہے شریعت کی پابندی کتنی ہے اگر شریعت کی پابندی پائی جاتی ہے تو بہت اچھی شریعت کی پابندی نہیں ہے اگر کچھ اس طرح کی چیزیں ظاہر ہو رہی ہے تو بات ایک چیز ہوتی ہے کہ جو کا بازی دکھائے اس کو کہتے ہیں استدراج اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوا کرتی ہے جو گنہ لوگ اس طرح کی حرکتیں دکھاتے ہیں وہ جی ایک انگلی دکھاتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ نے بھی شاید سنا ہوگا وہ کہتے ہیں جی ایک انگلی کا اشارہ کرتے ہیں بندہ پڑکتا ہوا اور اڑتا ہوا پیچھے گرتا ہے فرکتا ہوا جی پیچھے اڑتے ہوئے گر رہے ہیں فلاں ہو رہا ہے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اور ایسی وہ دیکھتے ہیں جی بلب کو دیکھتے ہیں بلب ٹوٹ کے نیچے گر جاتا ہے فلاں ہو گیا اسی اسی باتیں بھی وہ کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور مستقبل کی باتیں بھی آئیں گے ٹھیک ہے لرننگ اسلام بھائی تزدری تز دری سیگا بتانا ہے تعلیم کر کے دینی ہے مجھے بتانا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے اس میں قانون کیسے لگا ہے تز دری تزدری آئیں گے آپ لوگوں کو صرف آپ نے پڑی ہوئی ہے پہلے اس لیے یہ تو آسان سی ہے اب وہی علی اب کول یا نو اب وہ کوم کیا کہنے لگی اب چپ ہوگی نا کچھ کہہ نہیں سکتے تو کیا کرنے لگے کال یا نو ہو اب کو کیا کہتے ہیں پہلے جب وہ ہوگے سارا کچھ ٹھیک ہے تو اب کہنے لگے انہوں نے کہا کہ یا نو کچھنا کد جا دل تنا بہت بحث کر چکے اکثر تاکہ ڈالانا یعنی تم نے بہت بہت ہم سے بحث کر لی ہے ٹھیک ہے نا قد جادل تھا نا تم نے کیا کر دیا جدال جدال کیسے کہتے ہیں بحث کرنا جھگڑا کرنا تو یہاں سے بحث تم نے بہت بحث کر لی فخر تھا جدال اور بہت بحث کر لی ہے تم نے فاطنا بما تائی د فاطنا لے آؤ لے آؤ فاطنا کے بعد کیا ہے با ہے متادی ہو گیا ٹھیک ہے تو لے آؤ بیما تائی جو تم نے وعدہ کیا ہے ان کن من خو سوادی اگر تم کیا ہو اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ یعنی لے آؤ تم تو اب پھر حضرت نو علیہ السلام ٹھیک ہے آگے حضرت نو علیہ السلام کا وہ ہوگا یہ پورا کا پورا یہ انشاءاللہ کل ہوگا اب ہم شروع کرتے ہیں سر کیونکہ ٹائم اوپر ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب نکال لیجئے سرف نکال لیجئے سرف نکال لیجئے